کال اور ابو کی انہ کی ملا مہمانوں نے کہا آپ کے رب نے کہا ہے کیسا ہی ہوگا بے شک وہ بڑی حکمتوں والا ہر بات سی خبر ہے